آج کا موضوع ہمارا بڑا ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے اور انشاءاللہ ویسے تو مدنی چینل کا ہر سلسلہ بڑا ہی ہوا کرتا ہے علم دین سے لبریز ہوا کرتا ہے بہت ساری ایسی گرے ہوں گی جو آپ کے ذہنوں پہ ہوگی اور انشاءاللہ ہم نے مفتی صاحب کے جوابات سے ان گروہ کو کھولنا ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے منہوس کون پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات مختلف احدث مبارکہ اور روایتوں میں ملتے ہیں میرے آقا کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موضوع سے متعلق ہم سوالات شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ہمراہ دربار میں موجود تھا کہ ایک کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی یعنی کانے شخص کو پیش کیا گیا کہ بادشاہ لوگوں کو شکایت اس سے یہ ہے کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہذا اے بادشاہ حکم صادر کرو کہ اس پول ملک سے بدر کر دیا جائے ملک سے باہر نکال دیا جائے لہذا بھاجپا نے کچھ دیر غور و فکر کیا اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ کل میں خود تجربہ کروں گا اس شخص کو یہیں پر ٹھہرا دیا جائے پہلے کل میں اس کا سب سے پہلے منہ دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے بعد کوئی فیصلہ سنایا جائے گا گویا اس شخص کو ٹھہرا دیا گیا اگلی صبح سب سے پہلے جیسے ہی بادشاہ بیدار ہوا اور بادشاہ نے دروازہ کھولا دیکھا کہ وہ شخص وہاں پر موجود ہے گویا سب سے پہلے بادشاہ نے اس شخص کو دیکھا جیسے ہی بادشاہ لوٹا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہوا اپنے پیر جوتے کے اندر داخل کیے تو ایک زہریلا بچھو جس نے بادشاہ کے پاؤں پر ڈنک مار دیا اب جناب ہر طرف چیخو پکاش شروع ہو گئی اور بھاگم بھاگ شروع ہو گئی کہ بادشاہ کو بچھو نے کاٹ لیا ہے بچھو کے زہر کے اثر سے بادشاہ کا جو سرخ و سفید چہرہ تھا وہ نیلا پڑ گیا اور گویا بادشاہ جو ہے وہ ڈیر ہو گیا چند ہی لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گیا اور شاہی طبیب کو طلب کیا گیا جس نے بڑی مہارت کے ساتھ بادشاہ کا علاج شروع کر دیا جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان بچا لی گئی لیکن اسے کئی روز بسترے علالت پر گزارنا پڑے جب بادشاہ کی طبیعت کچھ ذرا سنبھلی تو اب بادشاہ کا دربار پھر سے لگایا گیا اور اس ایک آنکھ والے شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جا سکے کیونکہ اب تو بادشاہ کو بھی اس کا تجربہ ہو گیا تھا اب جو وہ شخص تھا وہ بڑا رود ہو رہا تھا اور رحم کی اپیل کر رہا تھا کہ بادشاہ مجھے اپنے وطن سے باہر نہ نکالا جائے جب یہ معاملہ ایک وزیر نے دیکھا تو اسے اس پر رحم آ گیا اور اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ بادشاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اسے جو ہے وہ اجازت دے دی گئی کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس صبح جب آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس شخص نے آپ کا بھی تو چہرہ دیکھا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے آج تک قید کی سہوبتیں برداشت کرنا پڑی ہیں جیسا کہ تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو آپ کو بچوں نے کاٹ لیا تھا ویسے ہی اس شخص نے آپ کو دیکھا تھا تو اسے آج تک کیج میں رکھا گیا اور ہو سکتا ہے کہ اب اسے ملک بدر کر دیا جائے تو منحوس آیا یہ ہوا یا اس کے لیے آپ ہوئے جب بادشاہ نے یہ سنا تو اب لاجواب ہو گیا اور اس ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کروا دیا بلکہ یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ اگر کسی نے اس شخص کو منحوس کہا تو اسے سخت سزا سنا دی جائے گی میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے معاشرے میں جا بجا ایسے معاملات منہوس ہے فلاں مہینہ منہوس ہے اسے دیکھنے سے یہ معاملہ ہو جائے گا بلی نے راستہ کاٹ دیا تو یہ ہو جائے گا منگل کے دن اگر کپڑا کاٹا تو یہ ہو جائے گا جناب رات کے وقت اگر گھر میں جاڑو لگائی گئی تو اب اسے یہ نقصان ہو جائے گا اس قسم کے شگون رکھنا اس قسم کے معاملات کو کہنا کیسا ہے ہمارے ساتھ مفتی محمد شفیق اکتاری المدنی بھی ہوا کرتے ہیں آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے کہ اس قسم سے کسی پر تہمت لگا دینا یا کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ شخص اگر اسے پہلی بار صبح دیکھ لیا تو اب سارا دن خراب ہو جائے گا سارا دن جو ہے وہ سارے کام الٹے ہوں گے ایسا رکھنا ایسا معاملہ اس کے بارے میں سوچنا اس سے شریعت متحرہ اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور ایسا سوچنا کیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی <coughs> کے بارے میں نحوست والا گمان کر لینا اس کو منحوس سمجھنا اس کو شرن اس کی بالکل اجازت نہیں ہے اور یہ جہالت والی باتیں ہیں اور یہ مسئلہ کوئی ایک علاقے کا نہیں ہے یہ کسی ایک محلے یہ کوئی خاص قوم کا نہیں ہے بلکہ یہ برا شگون اور اچھا شگون لینا اچھا شگون تو بہت اچھی بات ہے لیکن برے شگون لینا یہ ایسا ایک عالمی مسئلہ ہے ٹھیک ہے کہ تقریباً ہر کوئی اس کی وبا کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے ٹھیک ہے اور بیسک جو ہے وہ کسی کے بارے میں بھی اس طرح کے منحوس والے کال کر دینا حالانکہ یہ اس کے لیے سخت اذیت تکلیف دہ بات ہے صحیح اب کسی بندہ مومن کو بندہ مسلمان کو اس طریقے سے اذیتیں پہنچانا تکلیف دینا عموماً شکل و صورت کا کالا ہو یا شکل کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوں ٹھیک ہے یا بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہوگا کہ کسی نے کوئی ایسے معاملہ کسی کے ساتھ ہوا اور اپنے تجربات کے اوپر ہم اس پہ اوپر حکم صدر کر دیں ٹھیک ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے اور شریعت متحرہ اس کی سختی سے ممانت اور مذمت کو بیان فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑے یہ بات انشاد فرمائی کہ جس نے کسی مسلمان کو ازیت دی اس نے مجھے ازیت دی, دی اور جس نے مجھے ازیت دی اس نے اللہ کو ازیت دی, دی ہے اب چاہے کسی شخص کے بارے میں ایسے گمان کر لینا اچھا یا مہینے کے بارے میں بھی ایسے گمان ہو ہی جاتے ہیں جیسے سفر المظفر کا مبارک مہینہ تو سفر کے مہینے کے بارے میں ایسے تاثرات یہ ابھی سے نہیں ہیں اب سے پچھلے یعنی زمانہ اسلام سے بھی پہلے کی باتیں ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ تاثر پایا جاتا تھا سفر کے بارے میں ہوتا کیا تھا اصل میں کہ ذلقادہ مہینہ اور ذوالحجہ اور محرم الحرام شریف ٹھیک ہے ان مہینوں کو چوکے غرمت والے عزت والے مہینے کے جس کے اندر کفار بھی اپنی یہ ساری شرارتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے صحیح یعنی ہر طرح کی لڑائی ختم ہر طرح کے جنگ کے معاملات ختم صحیح یہ سارے ختم کر کے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے مارتے نہیں تھے آپس میں لڑتے نہیں تھے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ آیا اب یہ تین مہینے جب لگاتار بالکل وہ ایک جگہ جام ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کافلہ بالکل امن سے گزر رہا ہے جن کے آپس میں دشمنیاں ہیں وہ بھی سکون پائے ہوئے گئے تو جب ایسا ہوتا تین مہینے یہ سکون کرنے کے بعد جب چوتھا مہینہ آتا سفر کا تو یہ شروع ہو جاتے لڑائیاں کرنے کے لیے یہ آپس میں قتل و تال کے لیے شروع ہو جاتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو بھی مال چھیننا کسی کا جو کچھ بھی کرنا ہوتا یعنی تین مہینے کا پوری جو ہے وہ ایک ہی مہینے کے اندر سب کچھ کر دیتے تو لوگوں نے یہ اس وقت گمان بنا لیا یہ سفر کا مہینہ ہی ایسا آ, گویا کہ منہوس مہینہ ہے <تصفيق> اس میں یہ مصیبتیں آ رہی ہیں اس مہینے کے اندر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اس مہینے کے اندر قتل و غارت عام ہو رہی ہے اس مہینے کے اندر یہ معاملات ہو رہے تو <تصفيق> اس وجہ سے ان کفار نے بھی اپنے اندر یہ تاثر ایک رکھا ہوا تھا اور سفر کے مہینے کو برا بلا کہتے ہوئے یا سفر کے مہینے کو آ, بلائیں اترنے کا مہینہ کہتے ہوئے آ, آ, یاد کرتے تھے اور اسی طرح مشہور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس مبارک جس میں آپ نے واضح طور پر شاید لا سفرا. کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے سفر کے مہینے کے بارے میں خاص طور پر یہ چاند فرما کہ سفر یہ کوئی چیز نہیں ہے اب اس سفر کی مختلف تشریحات بیان کی گئی بعض نے اس کو پیٹ کے اندر ایک مرض ہوتا ہے اس کی طرف کہا کہ یہ ایک تاثر رہتا تھا لوگوں کے اندر کے پیٹ میں کوئی سانپ جو اندر چلتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ کا درد ہوتا ہے اور بھی اس کی تشریحات کی گئی لیکن اسی حدیث مبارک کے تحت علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے اس چیز اس نظریے کا رد کر دیا گیا ہے کہ جو لوگوں نے یہ کنسپٹ اور نظریہ بنا لیا کہ سفر کے مہینے میں بنائیں اترتی ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سفرہ کہہ کر اس کی بالکل ممانت فرما دی, صحیح صحیح دی آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تاثرات قائم ہو گئے تیرہ تیزی کہا جاتا ہے شروع کے تیرہ دن جو ہے وہ سفر के کے وہ سمجھے جاتے ہیں کہ نہ اس میں شادی کرنی ہے نہ کوئی بڑا کاروبار کرنا ہے کوئی نیا, بڑا, نیا کاروبار شروع کرنا ہے نہ ہی جناب کسی سے کوئی رشتہ طے کرنا ہے ان دنوں میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا کوئی سفر اختیار نہیں کرنا کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے شہر میں یا اپنے گھر کے اندر ہی وقت گزارا جائے کوئی ایسا نیا کام نہ شروع کیا جائے نہ کسی سے رشتہ قائم کیا جائے نہ کہیں کا سفر اختیار کیا جائے یہ سفر المظفر میں عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا بنا, بنا بھی لیا تو اس میں ابتدا نہ کی جائے بالکل اس کے اندر ج... جایا نہ جائے اور سفر سے آغاز نہ کیا جائے یہ بلکہ تیرہ تہذیب تو مشہور ہے پہلے تیرہ تاریخوں کو ایسا شم... سمجھا جاتا تھا لوگوں کے تصورات خیالات یہ توہمات کچھ اتنے بڑھ گئے کہ پورا مہینہ ہی لے لیا انہوں نے ایک طرح کا یعنی پورے مہینے میں یہ چیزیں بطور خاص لیتے ہیں اس کا آخری بدھ بھی منایا جاتا ہے بطور خاص اس کو بلکہ اس کی نسبت اس طرف کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں صحت یاب ہوئے تھے اور اس لیے آپ کہیں سیر کے لیے باہر جو ہے وہ مدینے سے کچھ گئے تھے تو حالانکہ اس کو یہ حقیقت کے برخلاف ہے آخری بدھ بھی کہا جاتا ہے آخری بدھ جی ہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بلکہ آپ کا مرض جو ہے وہ اور شدت والا تھا آپ علیل تھے اس وقت آپ بیماری کی حالت میں ہی تھے تو یہ تصورات بالکل غلط تصورات کے سفر المظفر کے اندر یہ کر کے اس وجہ سے اس نظریے سے اعتقاد سے کہ بلائیں اتریں گی یا شادی کریں گے تو ٹوٹ جائے گی نکاح کامیاب نہیں رہے گا اور آپ نیا کاروبار خیر و برکت والا نہیں ہوگا یہی تو اصل بد شگونیاں ہیں یہی تو اصل میں ایسے برے تصورات جمع لینا ہے جس کو جس سختی سے جو ہے وہ ممانت کی گئی ہیں اچھا مستقبل یہ بھی ہاتھوں ہاتھ آپ رہنمائی فرما دیں کہ شگون جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے اور کیا کوئی اچھا یا برا شگون یہ بھی اس کی بھی کوئی حقیقت ہے یا کیا ہوتا ہے یہ شگون کا ویسے مانا تو یہ ہے پھال لینا ٹھیک ہے اب وہ فال لینے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص سے کسی عمل سے کسی جگہ سے ٹھیک ہے اپنے لیے کوئی اچھا یا برا فال لینا اپنے لیے کوئی اچھا یا برا گمان قائم کر لینا ٹھیک ہے اس جگہ سے میرے لیے یہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا تو اگر اچھا لیتا ہے تو وہ اچھا فال ہی کہلائے گا اور اگر برا ہے تو وہ بد فال وہ برا فال کہلائے گا اور اس کی ممانت میں کئی ادیسوں میں اس کی ممانت فرمائی گی ہے یعنی اچھا فال یہ لیا جا سکتا ہے اب فال سے کیا مراد یعنی اچھا شگون لیا جا سکتا ہے اور اچھے شگون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہدیبیہ کے مقام پر آپ تشریف فرماتے صحیح تو اس وقت صلح کی طرف یہ اقدام ہو رہے تھے صلح کے اقدام ہو رہے تھے صلح ادیبیہ کے ایک بہت بڑا معاہدہ طے ہوا تھا صحیح تو کفار کی طرف سے سہیل نامی شخص آئے یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے ٹھیک ہے تو یہ جب آئے تو پوچھا گیا ان کا نام کہ کیا ہے تو بتایا گیا نام ان کا سہیل ہے تو پھر ارشاد فرمایا گیا کہ اب تمہارے لیے سہل ہو جائے گا نام سہیل ہے تو سہیل کے اندر سے ایک اچھا شگون لیا ایک اچھی فال نکال لی اس طور پر تاثر ایک اچھا لے لیا کہ سہیل سال سے ہے سہل کا مطلب آسانی ہے تو اب کوئی آسانی والی راہ پیدا ہو جائے گی تو یہ تو ٹھیک ہے صحیح. یعنی آپ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے صحیح. تو آپ کو کسی نے ویسے ہی سعید کہہ دیا سعادت والے کہہ دیے آپ کو رشید کہہ دیا کامیاب کہہ دیا صحیح. کوئی اور ایسے کلمات سے یاد کر دیا ہم. یا آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سامنے آپ کو کسی عالم دین کی زیارت ہو جاتی ہے آپ आप کی آپ کے کام پہ جاتے ہوئے کسی عالم سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے اچھا شگون لینے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا تاثر لینا کہ میرے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے یہ معاملہ ہوا ہے تو بہتری ہوگی اس پر یہ بھی تو گھر <تصف> سے نکلتے ہوئے والدین کا ہاتھ چما جائے بالکل والدین سے جو ہے وہ ادب کے ساتھ ملاقات کی جائے جانا ہی چاہیے یہ تو معاملہ لیکن بعض ایسے جو اچانک ایسے معاملات ہونا جس کی وجہ سے آدمی ایسے تاثرات لیتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ آپ کے والد آپ کے ساتھ نہیں رہتے اور آپ کسی کام کے لیے بڑے کام کے لیے قدم باہر تو کی ملاقات ہو جاتی ہے بالکل بات یہ اچھا تھا سن کہ میرے والدین مجھ سے ملاقات ہو گئی تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہی بہتری ہوگی تو یہ تو ہوا اچھا شگون ٹھیک ہے تو یہ اچھا شگون ہو یا اچھی یہ اجازت ہے بلکہ یہی کرنا چاہیے یعنی ہمیں بہتری کی طرف سوچ ہی لانی چاہیے اور برا شگون اب گھر سے باہر نکلے تو وہی جو آپ نے بتایا کہ وہ بادشاہ کو سامنے کان آدمی کے بارے میں برا شگون لیتے تھے وہ مل گیا اسی طریقے سے کوئی راستے سے کالی بلی نے رات تک کاٹ لیا لوگ پریشان ہو کے بیٹھے آ جاتے ہیں کالی بلی ارے بھائی کالی بلی اتنی سی بلی سے اتنا ڈر لگ گیا اور اتنا کچھ ہو گیا کہ آپ نے پورا اپنے کاروبار داروائن چینج ہو جائے گا اگر اس راستے سے جا رہے ہیں تو اب یہ راستہ چینج کرنا ہے کیوں چینج کرنا ہے بھائی پتہ لگا کہ وہ کالی بلی کا یہاں سے گزر ہو گیا ہمارے سامنے بائیک کے سامنے سے جو کالی بلی گزر گئی ہے اب یہ راستہ چینج کرنا ضروری ہو گیا ہے تو یہ ایک اس طرح کے تاثرات بن چکے ہیں کہ کن تاثرات یعنی مکان سے گاڑی سے دوستوں سے لوگوں سے رشتہ داروں سے کوئی نہ کوئی ایسا بن گیا کہ ایک دو مرتبہ کوئی ایسا اتفاق ہو گیا کسی جی گھر میں بھی رہتے ہوئے اگر دو چار بیمار ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو اب وہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ گھر کی چار دیواری کو دیکھیں گے اس میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے اس مکان میں ہی کوئی پرابلم تو دیکھیں کوئی اثرات ہو جانا یہ ایک جدا بات ہے لیکن گھروں سے یوں یہ تاثر لے رہا یہ منہوس گھر ہے یا منہوس جگہ ہے ہے یا یہ والا معاملہ یہاں پہ ایسا ہے تو ان چیزوں سے ضرور جو ہے وہ ہماری ہمارا دین ہمیں ان سے منع فرماتا ہے اور اس طرح کے شگون ہمیں قطح نہیں لینے چاہیے آپ نے جو واقعہ سنا تو اس کے ساتھ مجھے بھی ایک واقعہ اسی طرح کا یہ یاد آ رہا ہے کہ وہ وہ بھی اسی طرح کہ بادشاہ کا تھا وہ بھی اپنے ایک مخصوص دن میں سیر کے لیے اور اس نے شکار کرنے کے لیے جانا تھا ٹھیک ہے اب جب شکار کرنے کے لیے جانا تھا تو بادشاہ کے اپنا ایک قافلہ ہے بادشاہ کے اپنے ساتھ سپاہی ہیں اس کے افراد زہر ہیں اب وہ وہ گھوڑوں کے اس طرح جلوس کے ساتھ بادشاہ جا رہا ہے اور ایک شخص بادشاہ کی طرف آ رہا ہے حالانکہ کئی شخص بادشاہ کو اس طرح ہجوم میں دیکھتے ہوئے اپنا راستہ چینج کر لیتے ہیں رخ بدل لیتے ہیں ظاہر ایک ایک ہیبت ہوتی ہے اب وہ شخص آتا تھا سامنے آ گیا بالکل جب وہ سامنے آیا تو وہ بھی اتفاق سے کہاں تھا یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں تھی اچھا بادشاہ نے اس سے برا شبون یہ لیتے ہوئے کہ یہ شخص ہمیں صبح صبح مل گیا ہم نے اتنا بڑا پلان بنایا ہوا ہے ہمیں شکار کرنا ہے اور ملا ہمیں یہ شخص ہے تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو سپاہیوں کو آڈر دیا کہ اس کو یہیں ستون سے باندھ دو یہ دھوپ میں رہے اسی درخت کے ساتھ اس کو ستونوں سے پلوں سے باندھ دو یہ آدمی جو ہے نا وہ آئندہ صبح صبح نکلے نہیں تاکہ لوگوں کے بڑے بڑے کام پر پانی نہ پھر جائے اس نے وہیں اس کو دھوپ کے ساتھ باندھ دیا اور خود شکار کی طرف چلا گیا جب شکار کیا اتفاق ایسا ہوا کہ شکار اس کی امیدوں سے بہت زیادہ بڑا شکار ہو گیا صحیح جتنا اس کا ایک ذہنی طور پہ خیال تھا پلان تھا اس سے زیادہ بہت اچھی یعنی گویا کہ کامیابی ہوئی اور اچھی طریقے سے وہ شکار کر کے اب وہ واپسی پلٹ رہا ہے صحیح جب بادشاہ واپسی آیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس غریب کو چھوڑ دو اس کی رسیاں کھول دو اس کو کیوں ات... یہاں باندھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں صحیح اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ گزارش کروں تو کہا بالکل آپ بولیں کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں تو آج بہت خوشی ہوئی اتنا بڑا شکار ہمارے ساتھ کہا صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا آپ نے مجھے دیکھا ٹھیک ہے آپ کو اتنی بڑی کامیابی مل گئی شکار کے اندر اور میں سارا دن یہاں دھوپ کے اندر تکلیفیں برداشت کرتا رہا صرف ایک ہی سوال ہے ہم دونوں میں سے اللہ کا یعنی میں نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ نے مجھے دیکھا ہے میں تکلیف میں رہا اور آپ آسانیوں میں رہا تو بادشاہ کو یہ بات بڑی ہلانے والی تھی بادشاہ نے اس آدمی کو بھی انعام دیے اور اس کو وہاں سے روانہ کیا اور وہی کیفیت کے لوگوں کو بھی اس چیز سے منع کیا کہ اس طرح کے برے شگون لینے نہیں وہ اچھی عادت نہیں ہے اس سے رکنا چاہیے اچھا وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ایسے شگون آ جائیں تو پھر اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے کیسے جو ہے وہ بچا جائے کہ یہ تو ہوتا ہے چیزیں آتی ہیں ذہن میں جی کیونکہ انسان کے ذہن میں خیال دماغ میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرما اللہ نفص و صاحب کہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جاتا اللہ تعالی کسی کو کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا یعنی جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے ہمیں کئی ہمارے ذہنی خیالات وسوسوں کے بارے میں حدیث سے طیبہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام ار ضارب یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیزیں ہمارے ذہنوں میں ایسی آتی ہیں اگر ان کو زبان پہلائیں تو وہ بہت بڑی باتیں بن جائیں صحیح اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ تمہاری چیزیں معاف کی ہوئی ہیں جب تک آدمی اس پر کلام نہ کرے اس کو زبان پر نہیں لے کے آتا ہے صحیح. تو کئی اس طرح کے خیالات تو آ جاتے ہیں صحیح. اب ہماری تعلیم یہ ہے اسلامی طور پر کہ ان برے خیالوں کو جھٹک دے اگر ہم ان کو اپنے دل کے اندر قرار دیں گے اگر ہم ان کو دل کے اندر جگہ دے دیں یعنی مضبوطی سے یقین وہی بنا لیں تو پھر تو آپ نے اسی پہ عمل کر لیا یعنی مثال کے طور پہ کسی کام کے اندر رکاوٹ کے طور پر آپ کو کوئی بلی نظر آ گئی آپ کو کوئی انسان نظر آ گیا آپ کو کوئی چیز ایسی ہوئی جس کی وجہ سے آپ یہ برا شگون لیتے ہیں تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر تو آپ نے وہی کر لیا جو جسے جس آپ کو منع کیا گیا تھا تو اس سے یہ ہے کہ محض خیال آ جانے سے پکڑ نہیں ہے اس کو جھٹک دیا جائے صحیح ٹھیک ہے لیکن اس خیال کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا اپنے اوپر احتیاط کو, ملن... کو اپنا اعتقاد بنا لینا جی. اور وہ کام میں ناکامی کو اسی کا سبب ٹھہرا دینا جی. یہ اس کی جو ہے وہ اجازت ہے، نہیں ہے, جی. ہے تو جی. ہماری اس پہ پکڑنی ہے کہ ہم محض ایک جت... خیال سے آیا ایک وسوسہ بس سے آیا اس کو جھٹک دیں بس جی. ختم ہو گیا جی. جی. لیکن اگر ہم اس کو اعتقاد کا حصہ بنا لیں اس کو اپنے نظریات کا حصہ بنا لیں اور اس ناکامی والے کام کو سارا دار مدار اسی پہ ڈال دیں تو ضرور اس کی جو ہے وہ مماند فرمائی نے فرمایا کہ اچھا شگن لے سکتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک مکان ہے وہ خریدا خیر و برکت بھی ہوئی کاروبار بھی چلا سب کچھ ہے اب اس مکان کو بیچ نہیں رہے کس لیے نہیں بیچ رہے جناب اس لیے نہیں بیچ رہے کہ اگر اس مکان کو بیچ لیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے ایسا نہ ہو کہ یہ ساری برکتیں ختم ہو جائے یہ تاثرات رکھنا یا ایسا سوچنا کیسا دیکھئے یہ تو پھر وہی بات ہوگی کسی کے لیے بابرکت کہنا اور بات ہے ٹھیک ہے اس سے منع نہیں ٹھیک ہے با ہے ٹھیک ہے جگہ بابرکت ہو سکتی کئی انسان بابرکت ہوتے ہیں ٹھیک ہے کا فیض ایسا ہوتا ہے برکتیں رحمتیں ملتی ہیں بہت اچھائیاں اچھائیاں اچھائیا نصیب ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو کہنا چاہیے بلکہ حدیثوں میں یہاں تک ارشاد فرما جب تمہیں رزق کسی جگہ سے مل رہا ہے تو اس کو لازم پکڑ لو صحیح صحیح صحیح یعنی بلا وجہ اپنا کاروبار بھی اس طریقے سے فوراً یوں سے یوں نہیں کر لینا چاہیے جب ایک جگہ سے رزق مل رہا ہے اسی کو لازم ہمیں پکڑنا چاہیے صحیح, صحیح اب یہاں پہ ایک, ایک روایت آپ کو میں کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کسی نے عرض کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک مکان میں رہتے تھے اور ہمارے بہت اہل و ویال اور کثیر مال تھا ہمارے پاس صحیح. پھر ہم نے مکان بدل لیا صحیح ہمارا مال ہمارے اہل عیال میں کمی ہو گئی صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو ایسا کہنا بری بات ہے اللہ ایسا کہنا بری بات ہے یہ یہی ہے کہ کسی جگہ سے اچھا شگون لے بہت اچھی بات ہے سوی لیکن اس سے یہ کہاں سے سابت ہو گیا کہ یہ چھوڑ کے جائیں گے تو وہ اگلا فلیٹ ایسا ہو جائے گا صحیح ہے وہ اگلا مکان ایسا ہوگا جس کے اندر آپ جا رہے ہیں صحیح. اگلے بنگلے کے اندر <laughs> کچھ ایسا مسئلہ ہے تو یہ, یہ ایک برا شگون ہے صحیح. تو اس طریقے سے اچھائی والا شگون لینا ہے تو ٹھیک ہے فاویہ لیتے رہیں لیکن اس سے بچنا چاہیے میرا خیال ہے اس موضوع پر بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہوگی آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف کامران کاتری کراچی سے کہتے ہیں منگل کے دن کپڑا نہیں کاٹنا چاہیے اس کی کیا حقیقت ہے جی کامران بھائی ان شاء کو اس کا جواب دیتے ہیں ایک اور کال چلانے ماشاء اللہ سلسلے کی تو کیا بات ہے مدینہ مدینہ اللہ سے دعا ہے کہ دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سترہ نمبر یا سترہ تاریخ کے بارے میں بھی کچھ, کچھ کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت فرمند ہے جزاک اللہ خیر پہلا سوال کامران بھائی کا یہ ہے کہ منگل کے دن کپڑا نہیں کاٹنا چاہیے اگر یہ سنا بھی جاتا ہے کہ اگر کاٹیں گے تو وہ کپڑا جل جائے گا پھٹ جائے گا تو منگل کے دن درزی بھی خیال رکھے وہ کپڑا جو ہے وہ کاٹے نہیں سیے بھلے اور دوسرا جو سوال کہ سترہ نمبر یا تیرہ نمبر اس سے بھی بڑا نمبروں کا بھی بڑا داروبار ہوا کرتا ہے کیا زندگی میں دیکھیں نمبروں میں یوں جس طریقے سے ہم نے شروع میں بھی ارج کیا کہ بعض تیرہ کو بڑا وہ نمبر مانتے ہیں یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ کئی جگہوں پر بلڈنگیں اگر ہیں تو تیرہ نمبر شارٹ ہوتا ہے تیرہ نمبر کا فلور ہی نہیں ہوتا فلور ہی نہیں ہے یہ اس کے بعد بارہ کے بعد یوروپ میں پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو یہ چیز بہت زیادہ ملے گی تیرہ نمبر تو سمجھے کہ ان کے بالکل جسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ وہ نہیں تین تگاڑا کام بگاڑا اسی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تیرہ نمبر کا فلور بنا لیا تو اب جناب یہ ہمارا پورا کا پورا پروجیکٹ وہ فلپ ہو جائے گا اور ساری اس سے برکتیں ختم ہو جائے گی تو بہرحال وہی بات ہیں ان دنوں سے بھی اور ان تاریخوں سے بھی اس طرح کی بدشگنیاں لینا یہ وہی اسلام کے خلاف باتیں ہیں توہمات ہیں جہالت والی باتیں ہیں صحیح سے بالکل اپنے آپ کو بچانا چاہیے منگل کے دن کپڑا کاٹنے منگل کے دن کپڑا کاٹنا جائز ہے ٹھیک کوئی گناہ کا کام نہیں ہے سوی البتہ بات چیزیں ہمارے بزرگ بڑے تجربات سے کوئی چیز بیان فرماتے ہیں اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو اس میں بھی بہتری ہے اعلی حضرت علیہ رحمان نے یہ ملفوظہ شریف کے اندر کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان یہ کیا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کپڑا منگل کے دن کاٹا جائے تو وہ یا جل جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے یعنی اس کا نقصان آدمی کو ہوتا ہے صحیح تو اس طور پر اگر بچتا ہے تو ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن اگر کوئی کاٹتا ہے شرح طور پر اس میں کوئی ممالک ہے بچنا بہتر ہے نہیں تیار بات پہ اور اس میں معمول کیا گیا ٹھیک ٹھیک ایک اور کال کی طرف پڑھتے ہیں میرا نام محمد آشق حسین ابتاری ہے میں سندھ کے شہر سمدم نگر حیدرآباد سے ارض گزار ہوں مدنی چینل کے سلسلے علم کے کہکشاں میں آج موضوع ہے منحوس کون تو اس سے متعلق مجھے سوال یہ کرنا ہے کیا بے نمازی منحوس ہوتا ہے اور کیا اس کی نحوست اس کی صحبت میں رہنے والے افراد مثلاً گھر کے افراد یا دوست احباب جو اس کی صحبت میں ہوتے ہیں اس پر بھی وارد ہوتی ہے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے جی کیا بے نمازی یا گناہ و برا اگر معاملات ہو تو یہ بھی کہ آفت کا سبب بن سکتا ہے یہ بھی منحصب کی طرف جائے گا دیکھیں کسی شخص کو بطور خاص منحوس قرار دینا یہ اور بات ہے ٹھیک اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبتوں میں گرفتار ہو جانا हुँ. تو یہ, یہ چیز تو ہمیں تأثر رکھنا چاہیے صحیح. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و ماں سابقوں میں مصیبت انفابی ماں کا تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی اللہ ما من حسنت فمن, فمن نفس جو تمہیں اچھائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تمہارے ساتھ کوئی بدی برائی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارا اپنا قصور ہے اللہ تمہارے نفس کی وجہ سے تو اپنے نفس کے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے برے افعال کی وجہ سے یہ بہت یعنی اچھی انہوں نے توجہ دلائی جی ساحل ہمارے آشک جی بھائی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن طرف ہمیں دیکھنا چاہیے ان چیزیں ہم, ہم دیکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی مال ضائع ہوا جی مال ضائع ہوا بازو کا ضائع ہو جاتا ہے کئی اسباب بھی ہوتے ہیں اس کے لیکن بعض ایسے اسباب ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے ارشاد فرمائے اپنے مال کو اپنے مال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے محفوظ کر لو اللہ ٹھیک ہے اپنے مال کو مضبوط قلوں میں بند کر لو زکوات کی ادائیگی کر کے देख. جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے हुँ. وہ خشکی کے اندر یا سمندر کے اندر یعنی اس کی آفت سے شر سے محفوظ हुँ. ہو جاتا ہے اس طرح کی کئی روایتوں میں جن میں یہ مفہوم بیان فرمائے گئے ہیں تو اب اگر مال ضائع ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ اس کا مال اس لیے ضائع ہوا کہ اس نے زکات نہیں دی ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا صحیح. لیکن جس کا ضائع ہوا فخد. کم از کم وہ خود تو سوچ سکتا فخد. ہے کہ میرے اندر تو کوئی کوتا ایسی نہیں بجائے کہ ہم ان دیواروں کو دیکھیں جی. بجائے کہ ہم ملازموں کو ڈانٹیں بجائے کہ ہم اس کا کھاتا کسی اور کے اوپر ڈال دیں ہم ان اپنے امال کے اندر بھی دیکھیں یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں نماز نماز پڑھنے کے عادت آد... آد... ہی نہیں ہے نمازیں چھوٹتی جا رہی ہیں اور گویا کہ زبان سے عام طور پہ اعلان کرتے ہیں پتہ نہیں کون سا ہم سے گناہ ہو گیا پتہ نہیں کون سی برائی ہو گئی حالانکہ کتنے اگر دیکھا جائے تو دن بھر کے اندر اتنے اتنے بڑے بڑے گنا آدمی نماز ترک کر رہے اور کتنا بڑا, بڑا, بنا بڑا بنا نماز بھی بھی نماز بھی بھی تر کر رہا ہے آدمی نماز تر کر رہا ہے اس کے کمانے کے ذرائع درست نہیں ہے کئی اور آمدنی کے ذرائع درست نہیں ہے اس کی غذا کھانا پینا یہ درست نہیں ہے تو کئی چیزیں ایسی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ کیا نام پتا نہیں ہم سے کون سی برائی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو بالکل دیکھنا چاہیے کہ میرے جی میرے برے اعمال کی نحصت میرے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی نوصت میرے مال کا ضائع ہونے کا سبب بن گئے میرے نماز تر کرنے کی نحوص اس کی وجہ سے میں اس چیز کے اندر مبتلا ہو گیا تو یہ تو تاثر جو ہے رکھنا چاہیے جی اور یہ ایسا جو گئے وہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایسوں کی صحبت سے بچنا چاہیے بطور خاص جو بے نمازی ہوں جو بد اعمالیوں کے اندر کیونکہ بری صحبت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا گیا کہ اس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے اب وہ اثر والے کے ساتھ بیٹھے گا تو خوشبو آئے گی اگر کسی ایسے کے پاس جو لوہار جو آگ کے ذریعے لوہے کو रहा کر رہا ہے لوہے کے اوپر چوٹیں لگا رہا ہے تو وہاں بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے جلیں گے یعنی اس کی صحبت کا ایک اثر آئے گا دی دی جی تو اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اگر اس کو ایک شعر میں کہا جائے تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا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 حدیث پاک ہے یا اس کی کوئی اصل ہے جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی رمضان کی مبارکباد دی ربیع النور شریف کی مبارکباد دی مورم شریف کے چاند کی سب سے پہلے جس نے خبر دی اب اس کے بارے میں حدیث پاک کے نام پر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر کبھی حضرت علی کا کال کبھی کسی بزرگ کا کال کہہ کر یہ سوشل میڈیا پر عام کر دیا جاتا ہے دیکھیں حدیث پاک کی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کسی چیز کی حدیث کی قول کی نسبت کر رہے ہیں تو بالکل یہ بڑی یقینی اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے یہ معاملہ اس طریقے سے قطن غلط ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے من کاذہ بالیہ متعمدن فل یا تبوہ من النار کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لیا ہوگا ٹھیک ہے جہاں تک یہ حدیث ہے اس طریقے سے یعنی بیان کیا جاتا ہے عشق و روایت کو بیان کیا جاتا ہے رمضان کے بیان کیے جاتے ہیں اور مہینوں کے بھی آپ محرم کے شروع دیگر اور مہینوں کے بھی شروع ہیں اور بلکہ مجھے تو یہ خطرہ لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو دوسرے بھی شروع ہو جائے جنوی فروری کے بھی شروع ہو جائے یعنی کوئی اس طرح کے نہ بیان کرنا شروع کر دیں کہ یہ فلاں کا کال یہاں کا ایک طرح کی تو یہ بالکل اس کی کسی کوئی بھی ایسی روایت ہے اس کو کسی عالم دین سے باقاعدہ پراپر جو ہے وہ چیک کروانا کرو چاہیے اس کے بعد اس کو آگے پھیلانا چاہیے ورنہ اگر ہم جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں تو ہم اس حدیث کے زمرے میں آ جائیں گے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا واضح فرمان ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لیا صحیح. علماء اکرام نے ایسی واضح اس ایسی روایات کے بارے میں واضح طور پر انکار کیا ہے اور منع کیا ہے کہ یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس کے اندر یوں بشارت ربی رول کے نام سے دی ہو یا رمضان شیو کے نام سے دی ہو تو یہ بالکل ڈبل کی مبارکباد دینا اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن یوں یہ کہہ کر کہ جس نے خوشخبری دی اس پر جنت لازم ہو جائے گی سب سے پہلے دی اور یہ واقعہ پورا ایک اہتمام کے ساتھ وہ اہتمام کے ساتھ ڈیٹ سے پہلے سے نکال نکالنے تھے کہتے تو یہ بالکل غلط بات ہے اگر کسی نے ایسا میسج کسی کو بھیجا بھی ہے اس پہ لازم ہے اس سے توبہ بھی کرے اور اس کو بھی منع کر دے تو یہ آسانی سے اپنے پاس جو گروپ ہیں جو بھی کسی نے اگر فیس بک پہ یا کہیں اور سوشل میڈیا پہ اس نے ڈالا ہوا کہیں بھی تو اپنے اس پیغام کو ڈیلیٹ بھی کرے جی اور لوگوں کو تصحیح والی بات جو ہے وہ اتنا ممکن ہو سکے اس سے بچے اسے روکے اور اس سے اگر کیا ہے تو توبہ بھی کر لیجیے اچھا مص لڑکی کی پیدائش کو سمجھا جاتا ہے کہ پے در پہ اگر تین چار لڑکیاں پیدا ہو گئی تو اب اسے منحوس سمجھا جاتا ہے اور اسے عورت کی نحوست قرار دیا جاتا ہے کیا فرمائیں گے ہاں یہ تو ایک بہت ہی برا انداز ہے اس معاشرے میں جی کہ کسی کے یہاں بیٹیوں کی ولادت ہونا اور اس وجہ سے اس ماں کو برا بھلا کہنا جی اس ماں کو منحوس قرار دینا جی یہ اصل میں بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوش ہونا چہرہ جی بگاڑنا بیٹیوں کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرنا یہ, یہ عمل جو ہے یہ کافروں کا ہے ٹھیک ہے کافروں غیر مسلموں کا قرآن مجید فرقان امید میں دو تین مقام پر اس بارے میں عبادت طور پر کے چہرے ان کو کوئی کہتا ہے بیٹی پیدا ہی چہرے کالے پڑ جاتے ہیں ان کے چہرے ہی بگڑ جاتے ہیں اس دن تو یہ انداز ہی کافروں کا ہے یہ غیر مسلموں کا یہ مسلمانوں کا یہ انداز نہیں ہے مسلمانوں کا وہ انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت کو میں بھی بیٹیوں والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی ایک بیٹی کی پرورش کرے دو کی تین کی اس کو اللہ تعالی یہ یہ عطا فرمائے گا اس کو جہنم سے اس کے لیے آڑ بنا دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی بشارت یعنی اس ماں کے لیے بلکہ اچھی نعمت قرار دیا ہے جس کے یہاں پہلی ولادت بیٹی کی ہوتی ہے سبحان اللہ سہان تو اب اس کی وجہ سے ہم اس کو ماض اللہ برا بلا کہیں اور اس کا اچھا پھر یہ غور کریں پیدا کس نے کرنا ہے اللہ پر ٹھیک ہے بیٹا ہو یا بیٹی جیسے جی. اللہ تبارک پتالی فرمائے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے چاہے اللہ بیٹے دے بیٹیاں دے جسے چاہے بانج رکھے یہ دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم اس کو قصور وار قرار پائے قرار دے دیں بلکہ یہاں تک ایسا بھی پتا چلا اور بڑے افسوس والی بات کہ بعض خاندان میں اس وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے, اس وجہ سے دی طلاق دی ہے اور ایسے بھی واقعات سننے پڑنے کو آئے کہ ہاسپٹل کے اندر ہی طلاق نامہ پہنچا دیا گیا تو اس طریقے سے اگر یہ انداز رہا یہ والا جو طریقہ ہے یہ دیکھیں کتنا ناپسند طریقہ ہے ایک تو اس عورت کو یوں ٹارچر کرتے رہنا بتائیے ذرا وہ عورت یعنی جس کا کوئی اس حوالے سے قصور ہی نہیں ہے جی آپ کتنے بڑی یہ حق تلفی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو یہ طلاق مزا اللہ اس کو پہنچا رہے ہیں اور طلاق دے رہے ہیں اللہ کے طلاق اللہ کو اتنا سخت ناپسند بغیر اجازت شرح دینا گناہ کا کام اللہ کو سخت ناپسند کرے جی اور اس کے باوجود آدمی صرف اس وجہ سے کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اس وجہ سے اس کو تلاک دی جا رہی جی تو نہ ایسی ماں کو کچھ برا بلا کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان بیٹیوں کے بارے میں اور نہ ہی اسی چیز کو منحوس جاننا یہ بھی بالکل شرن اس کی اجازت نہیں ہے بالکل لہذا ان توہمات سے ضرور بچنا چاہیے ٹھیک ہے بہت زیادہ تو مخصاف ایک یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس جا کر ہتھیلیاں دکھائی جاتی ہے ہاتھوں کی لکیریں پڑھوائی جاتی ہیں فال نکلوائے جاتے ہیں اس میں شریعت مطالعہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور اس میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا جو استخارہ کروایا جاتا ہے اسے باہر نکالنا کہیں گے دیکھیں ہاتھ کی لکیریں دکھوا کر تقدیریں معلوم کرنا جی یہ انداز جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے جس طرح لوگوں میں رائج اور جو لوگ اس میں دلچسپی جس طرح لیتے ہیں جی اس بارے میں حکم شرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جی کسی نجومی کو عامل کو اس طریقے سے دکھاتا ہے جی اور پھر اس دکھانے کے بعد جو وہ بتائے اس کے اوپر یقین اعتقاد رکھتا ہے کہ ایسا ہی حق ہے جو اس نے بتایا ہے تو اس کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ شخص یعنی یہ خالص کفر ہے یہ نظریہ رکھنا جس نے کفر کیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازر ہوا ہے صحیح اب کوئی اس طریقے سے یہ جاتا ہے اور ہمارے یہاں تقریباً یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس پہ یقین رکھا جاتا ہے ہمارے یہاں یہی معاملات ہوتے ہیں کہ جو کسی کو جا کے دکھانے کے لیے جاتا ہے ہاتھ اور جو وہ بتاتا ہے اس پہ یقین اور یہ والی کیفیات اس کی ہوتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یقین نہ رکھا جائے اس کے اوپر لیکن اس آدمی کی اس میں دلچسپی ہے یقین نہیں ہے لیکن دلچسپی کے ساتھ یہ معاملات کرتا ہے تو ایسا کرنا بھی حرام ہے کفر نہیں ہے لیکن حرام ہے یہ اس کے بارے میں وعید حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ایسے شخص کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوگی اور ایک اور روایت میں فرمایا چالیس دن تک توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی تو جو شخص دلچسپی رکھتا ہے یقین اگرچہ نہیں رکھتا لیکن دلچسپی اس کو اس معاملے کے اندر دی. تیسرا وہ آدمی ہوگا کہ جو مزاق کے طور پر ایسا کرتا ہے جی مذاق کے طور پر یعنی دکھاتا ہے نہ اس کو دلچسپی ہے نہ یقین ہے لیکن مذاق کے طور پہ کرتا ہے تو یہ بھی مکرو اور ربس فیل ہے فضول کام میں پڑا ہوا ہے صحیح ہاں ایک علما نے صورت لکھی ہے کہ کوئی شخص کسی کو ہاتھ دکھائے اور اس کے بعد اس کو آجز کرنا مقصود ہو جی تو پھر یعنی یہ کہ اس کا سارا کا سارا جو کچھ وہ بتائے اس کا الٹ اس کو دکھا دے اور اس کو آجیز کرنا مقصود ہو تو یہ ایک جواز والی صورت تھا لیکن یہ بالکل جسے کہتے ہیں کامیاب ہے اس طرح کون کرتا ہے اس کے لیے علم بھی ضروری ہے کوئی ایسا شخص ہے جو جائے اور اس طرح کے معاملہ کسی سے کرے تو اس سے بالکل بچنا چاہیے یعنی ہمارے اعتقاد اتنے ضعیف ہو چکے ہیں اتنے ضعیف اعتقاد ہو چکے ہیں اس حوالے سے کہ ہم جا کر کہتے ہیں کہ یہ جو روڈ پہ بیٹھا ہوا جس کو اپنے بٹھانے نہیں ہے جس کے ساتھ اپنا یہ معاملہ ہے اور اور جس بےچارے کو خود ایک بندر نے چاہ کے رکھا ہوا سارا کچھ جو ہے تو وہ خود اسی کے اشارے پہ چلے ٹھیک ہے اور ہم کے ہمارا, ہمارا سب کچھ یہ بندر جاننے والا ہے ہمارا سب کچھ یہ توتا جاننے والا ہے پرچیاں جاتے ہیں نا صاحب بورڈ کے نمبر دے دیں کے لیے نمبر دے دیں اگر اس کو نمبر پتا ہوتے تو وہ کیا فٹ پاس پر بیٹھا ہوتا نہیں یعنی اس طریقے سے یہ معاملات یہ اچھا اچھا بعض اس کا کہتے نہیں ان کا تو معاملے پتا نہیں کتنے اعلی ہو چکے ہوں گے بہت بڑے ہوں گے بس اس کی معاملہ یہی روزی کا تو وہ اس لیے یہاں بیٹھتا ہے یہ کرتا ہے یعنی ہمارے کتنے اعتقاد ضعیف ہیں اگر اس طرح کے نظریہ ہم بنائیں کہ یہ طوطے نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے یہ بندر نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے یہ فلاں جانور جو بھی رکھا وہ اس نے پاس اس نے کوئی پرچی نکال دی تو یہی ہمارے لیے تو یہ بہت ذوف اعتقادی والی باتیں ہیں ان سے ہرگز ہرگز ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے نہ اس طرف جانا چاہیے ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ہاں جو آپ نے دوسری بات کی استخارے کے حوالے سے استخارہ کچھ جدا چیز ہے استخارہ ہے خیر طلب کرنا استخارہ ہے اچھائی بلائی کا مشورہ طلب کرنا ٹھیک ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے اور وہ استخارہ جو ہے وہ نماز استخارہ والا ہے جس میں نماز بھی پڑھنی ہے اور وہ کلمات جو تعلیم دیے گئے ہیں ان کو پڑھنا ہے ہم البتہ ہمارے یہاں دیگر جو استخارے ہیں اگر وہ جائز طریقے سے جو کیے جاتے ہیں بعد تسمی کا استخارہ یا کوئی اور ذریعہ جو بزرگوں سے منقول ہوں تو اب ان کیدات کے ساتھ یہ استخارے تو کرنا کروانا بالکل ٹھیک ہے اور کیودات کون سی اس میں خیال رکھنی ہے کہ استخارے پر بھی یقین نہیں رکھنا صحیح یہ نہیں رکھنا جو کچھ آ گیا اب یہی فائنل ہے اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا صحیح. یقین نہیں ہے صحیح. یا مجھے اب یہ کرنا ہی پڑے گا صحیح. یہ یقینی والی کیفیت نہیں بلکہ ایک محض مشورہ ہے صحیح. اور اس مشرے پر عمل کر لیتا ہے فابیہ اور اگر کسی نے مشرے کے برخلاف کیا تو بھی کوئی گناہگار نہیں ہوگا لیکن صحیح. یہ ہے کہ ان چیزوں کا ہمارے استخارے کا بھی اس طرح بہت رجحان ہے صحیح. صحیح. بہت سے لوگ اب استخارہ اگر ان کو پورا بتایا جائے نا کہ آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں جی ہاں تشریف رکھے آپ کو بتاتے ہیں یہ نماز ہے اس کو یوں پڑھنا ہے یہ دعا ہے اس کے بعد آپ باوضو سوئیں گے دروشی پڑھتے ہوئے ذکر اظکار کرتے ہوئے آپ سو جائیں اور اس کے بعد آپ کا یہ اگلا آپ نے پھر صبح اٹھے نماز پڑھی اپنی اگر آپ کو کچھ نظر آیا فبیا اس کی کچھ علامات کے مطابق نہیں ہوا دوسرے دن آپ پھر کیجئے سر دن آپ کیجئے اچھا کوئی بھی نہیں آئے گا بولیں گے بہت لمبا بتا رہے ہیں میں تو کوئی کوئی آپ میسج والا بتا ایسا ہو کہ میسج کیجیے فون فون جواب مل جائے واٹس اپ کریں اگلے واٹس ایپ پہ ہمیں جو ہے ریپلائی آ جائے اچھا ہی آنا چاہیے اس کا تھوڑا سا خیال رکھے یہ ساری چیزیں بندہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے جی ہاں تو اس حوالے سے دیکھیں گے استخارے میں بھی یہ ہمیں کم از کم یہ یقین والی کیفیات لیکن اب جو ہو گیا بس سو ہو گیا صحیح. کئی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بھی ریزلٹ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اگر دو تین اور تک کرائیں گے تو اور کوئی نہ کوئی ایسے ریزلٹ آ جاتے ہیں صحیح. تو ہمیں ہر چیز کے شری احکام بھی بیان کیے گئے ہیں ٹھیک ہے چاہے رشتے کے حوالے سے معاملہ ہو یا کسی اور حوالے سے ہو صح. ہمیں اس بارے میں کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے کم از کم کسی عالم دین سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے صح. صح. اور پہلی بات یہ استخارہ کرنا کا بھی یہ بھی نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے اب منگنی پکی کر لی منگنی پکی ہو گئی یعنی رشتہ ہو گیا اب اس کے بعد استخارہ کس چیز کا جی استخارا یہ ہے کہ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور وہ عمل دو کے مابین آپ تردد کا شکار ہیں جی ٹھیک ہے یہ کروں یا نہ کروں کوئی لینے میں کو مشکلات ابھی ایک تردد کا شکار تو ٹھیک ہے آپ استخارہ کیجئے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں سنت استخارہ کی طرف آپ قدم بڑھائیں بالکل ضرور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کے مطابق نماز والا استخارہ کیجئے اس کو فروغ دینا بھی بہت ایک اہم کام ہے اور نماز کی طرف اس سے فائدہ کیا ہوگا ایک تو رات کی غلط قسم کی مصروفیت آدمی چھوڑ چھاڑ کے اس اہم کام کی طرف توجہ دے گا ٹھیک ہے پھر ایک دن نہیں ہوا دوسرے دن بھی کرنا ہے تیسرے دن بھی کرنا ہے اور جب وہ سوئی ہی دروشی پڑتا ہوا ذکر و اذکار کرتا ہوا تو سو جاؤں میں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ لڑا کہتے کہتے ماشاءاللہ فیض ملے مصطفیٰ کا سلسلہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ سلسلہ جاری ہے اس میں منہوس اور نحست کے حوالے سے کلام جاری ہے ہمارے ہاں پر ایک یہ چیز منحوس سمجھی جاتی ہے کہ کالی چولی یہ خرید کرنی پہنی جاتی کوئی اور گفٹ کر دے تحفہ دے دے تو پہن لی جاتی ہے خود خرید کر پہننا یہ مطلب نقصان دے سمجھا جاتا ہے کیا ایسا ہے مفتی صاحب اضالا فرما دیجئے دعائیں مقصرت سے نواز دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مسلم کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا اگلی کال کی طرف پڑھتے ہیں السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ میں باب المرینا کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں جیسے کوئی شخص آتا ہے وہ بجلی چلے جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ تو منوس ہے تیری وجہ سے بجلی چلے گئی یا کوئی کام ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ تو منوس ہے تو ایسا اس انسان کو کہنا کیسا السّلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آپ کا بھی جواب لیتے ہیں ایک اور کال دے ہیں محمد ممتاز بات کر رہا ہوں کھانے والے مفتی حساب سے یہ سوال کرنا ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی بزرگ کے بارے میں لکھا تھا کہ نوسہ تین چیزوں میں ہوتی ہے گھر میں سواری میں یا عورت میں تو اس کال کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ کس تک بروجتا ہے اور یہ شرم کیا ہے اس کی رہنمائی پر ماتھ ٹھیک ہے انشاءاللہ صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں ایک اور کال کر رہے ہیں میرا نام محمد جہاں ہے احمد پور شرکت سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم کئی سفر پر جا رہے ہوتے ہیں سے خالی دلی گزر جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ لوگ کہتے ہیں بڑے مموح اور نقصان ہوگا ہمارا اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے سے کہتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی پرندہ وغیرہ جیسے کہ الو ہو گیا یہ بولے تو گھر میں کوئی آن ہوتا ہے اور جھگڑے رہے ہوتے ہیں تو ان کو کیا سمجھانا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ پہلی کال نہیں کیسی کیسی اگر ساری کال چلا دی جائیں تو میرے خیال ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو اور وقت دینا پڑے گا اس کال کے لیے بہرحال یہ مختلف اسی طرح کی ملتی جلتی میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ چکے ہے عالمی مسئلہ ہے جی دیکھے ہر ایک خاندان نے ہر لوگوں نے مختلف نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں لوڈ شیڈنگ جہاں زیادہ ہے تو اس کا مطلب جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو وہاں تو کوئی منہوس ہی نہیں اس علاقے میں اور جہاں اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہاں اس کو جو ہے وہ منہوس کرا دے, دے, دے یہاں ایک بات دا ہے قرآن مجید دا میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین تشریف لائے تو کافر تو یہود وغیرہ تو ویسے ہی مخالف تھے جی لیکن کچھ ایسے کلمہ گو بھی ہوئے جو مسلمان ہوئے لیکن زبان سے ہوئے دل سے نہ ہوئے جن کو منافی کہا جاتا ہے اب کوئی معاملہ اگر پیش آیا اور وہ مصیبت والا کوئی معاملہ آ گیا جی تو وہ کیا کہتے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وہیں تو سب ہُم حاسن تین یقول منائند وہ تو سب ہوں سید یق ہاد ہی منائند اور کوئی اگر ایسا آسانی ہوتی کوئی اچھائی ملتی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے صحیح. اور اگر کوئی ان کی طرف کوئی برائی پہنچتے हुँ. تو معذ اللہ سما معذ اللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے عام مدینے کے اندر آئے یہ آپ کی وجہ سے صحیح. یہ ہے تو ارشاد فرمایا قل قل من جی. آپ ان سے ارشاد فرمایا سب کچھ اللہ کی طرف سے صحیح. ہے اور مدینہ تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم لگے جو یس پریشانیوں کی جگہ تھی مصیبتیں بیماریاں جہاں تھیں پہلے اس کی آب و ہوا کچھ ایسی تھی لیکن حضور کے جب, جب قدم لگے تو اللہ نے تو اس جگہ کی مٹی کو بھی کھا کے شپا بنا سبحان اللہ،, سبحان اللہ اس کی آب و ہوا کو ایسا بنا دیا کہ آدمی صحت والے ہو جائے تو یہ, یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو معذلہ اس طریقے سے جو ہے وہ منافق کہتے اور اس طریقے سے کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرتے جی یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک میں موجود گئے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے جی تو اب اس وقت جب کوئی ان کو بھی پریشانی پہنچتی تو وہ بھی اس سے ایک برا فال لیتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے وہ مسل اسلام پہ اور مسل السلام کے ساتھ جو مومنین ہیں جی پہ ڈال دیتے کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے ایسا معاملہ ہوا ہے تو یہ, یہ اس طرح کی باز اوقات کسی خاص بندوں سے اس طرح لے لینا یعنی یہ مذمت بیان کی گئی کہ یہ کافروں کی عادت ہے مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے آنے کی وجہ سے اس کو منوس قرار دے کے کہیں بجلی چلے گی ہے کالی بلی کو دیکھ کر ہم اپنے کاموں کو روکنے کالی چوڑی اگر خرید کر پہنی تو یہ ہوگا توحفے میں آئی تو نہیں ہوگا لیکن نہیں یہ تو بڑا جی ہے خرید کر پہنی تو نحوسط ہوگی اور کوئی دے گیا کسی نے گفٹ کی تو اب نحوس نہیں ہوگی یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے یعنی اس طریقے سے بنایا ہوا ہوگا کہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مختلف اپنی اپنی رسومات اور رواج ہوتے ہیں بعض دو یہ برال اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو وہ حدیث پاک ارض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا اللہ تو حضرت ابراہیم جی ردی اللہ تعالیٰ تو اس وقت سورج گہن لگا جی تو سورج گہن لگتے ہی اب کچھ نے کہا کہ یہ شاید اس وجہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ابراہیم کا انتقال ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس کی ممانت فرمائی صحیح فرمایا اس طریقے سے یہ گمان جو ہے وہ یہ کسی کی موت کی خبر نہیں دیتا صحیح کہ موت کی وجہ سے سورج گہن لگ گیا تو ہمارے ہاں یہ چیزیں بھی لی جاتی موسم کی خرابی کو بھی بعض کا تجا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا صحیح تو ان چیزوں کو یوں نہیں لینا لیکن سورج گرہن اور چاند گرہن کے معاملے میں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت اس میں کینچی یا چھری کا استعمال کر لے گی تو اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ بغیر بازو کا ہاتھ کٹا ہوا پیر کٹا ہوا یا ہانڈ کٹے ہوئے اس کے پیدا ہوں گے لہٰذا عورت کو چاند گرہن اور سورج گرہن کے دوران کوئی بھی لوہے کی چیز جو اسے ہاتھ نہیں لگانی چاہیے یہ بہت بڑی بہت بڑا ایک غلط وہم لوگوں میں پھیلا ہوا ہے بہت थे थे بڑا غلط وہم پھیلا ہوا ہے اتنا ایک طرح کا ظلم کرتے ہیں یعنی جو خاتون امید سے ہو جی ٹھیک ہے اور ایسا معاملہ سورج گہن یا چاند گن جی اب چاند کا معاملہ سورج دن کے معاملہ ہے ٹھیک ہے چاند گن اور لگنا چاند گن کتنے بجے رات کو ایک بجے شروع ہونا ہے اور چار بجے ختم ہونا ہے اس کو کہیں گے نہ سو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پوری رات جو ہے وہ چلتے رہنا ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا پتہ نہیں طرح طرح کی کیسی جو ہے وہ عجیب و, عجیب, عجیب و غریب رسومات اور جیب و غریب توہمات خیالات ایسے پالے ہوئے ہیں حالانکہ یہ نشانیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس کے بارے میں شاپنا چاند گرن لگنا یا سورج گرن لگنا یہ کیا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں جو تمہیں خوف کرنے کے لیے خوف زدہ کرنے کے لیے دکھائی جاتی, جاتی ہے عید کو دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے اے اے آپ نے اس کی جگہ جو ہے وہ ذکر و اذکار اور اس استغفار جو ہے اس کی آپ نے اس کی جگہ پر جو ہے وہ استغفار کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا اب ہم یہ چیزیں ساری چھوڑ دیں نہ یہ ایک چاند گرن لگا ہے ٹھیک ہے آپ بھی استغفار کیجئے توبہ کیجئے ذکر روزگار کریں کچھ صدقہ کریں سور گین لگا تو بھی آپ یہ نیکی والے اعمال کریں ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے یہ بنا لیا صرف بس کینچی کو آت لگانا بس یہ لوہے کو آت لگانا مشین کو آت لگانا اور سبزی نہیں کاٹنی یا اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ تو یہ بالکل ایک غلط باتیں ہیں ان کی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک جی ابھی مدنی ماحول سے پہلے ایسا ہی کچھ معاملہ ہمارا بھی تھا بلی اگر گزر جائے تو رک جانا ہوتا تھا کوئی دوسرا گزر جائے پھر آگے جانا ہوتا تھا لیکن الحمدللہ مدنی ماحول کی اور امیر السنت کی مدنی مذاکروں کی اور رسائل کی صحبت کی برکت سے الحمدللہ اب ذہن کافی چینج ہوا ہے مگر یہ معاشرے میں ابھی بھی بہت زیادہ عام ہے اس کو کس طرح سے مطلب گھر گھر پہنچایا جا سکتا ہے یہ پیاری پیاری باتیں جو آپ مدنی چینل پر ارشاد فرما رہے ہیں ہر ایک مدنی چینل نہیں دیکھتا اور ہر ایک اس طرح کاش فیض لوٹنے والا بن جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو کچھ ایسی نصیحت ارشاد فرمائے جو یہ نحوثت و منحوثیت کی باتیں بہت زیادہ عام ہیں اور جو اسلام نے منع کیا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بالکل راسخ ہے بیٹھی ہوئی یہ باتیں اس کو دور کرنے کا کوئی برائے مدینہ پیارا سا نسخہ ارشاد فرما دیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ اپنے ہی سوال میں آپ نے جوابی ساتھ ساتھ خود ہی دے دیا ہے کہ ہم مدنی چینل اگر دیکھنے والے ہو گئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے تو انشاءاللہ اس قسم کی جو رسومات ہیں ان قسم کے جو لیے جاتے ہیں فعالیاں لی جاتی ہے اس کی جو ہے وہ بدشگنیاں لی جاتی ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اسے محفوظ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ اللہ کی شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے ایک اور کول علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ میرا نام محمد سویم رضا طوری ہے میں آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ مغرب کے وقت دیا رات کے وقت گاڑی لگاتے ہیں کہتی ہیں کہ اس وقت جھاڑو نہ لگایا کرے یہ اچھی بات نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کو مل پورتا فرما دیجیے جی रात رات کے وقت مغرب کے بعد लगाना لگانا اسے منع کیا جاتا ہے کیا شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے دیکھیے جھاڑو لگانے سے شرن تو جائز ہے صفائی ستھرائی کا ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں جی باقی یہ کہ جھاڑو لگانے سے یہ کہا گیا کہ رز کی تنگی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا تو یہ باتیں وہ ہوتی کہ جو بات بزرگوں سے منقول ہوتی ہے اس طرح کی وہ ایک مشاہدات پر ہوتی ہیں جی تو تجربات پر مشاہدات پر تو اس وجہ سے اس چیز سے منع کیا جاتا ہے لیکن شرم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی گناہ کا کام ہے ایک اور بھائی نے سوال اوپر کیا تھا جی کہ کسی جگہ انہوں نے پڑھا تھا کہ عورت اور مکان جی اور سواری کے اندر جی نوسط بیان کی گئی ہے تو دیکھیں ایک روایت میں یہ موجود ہے جی لیکن اس روایت کی شرح ہے جی اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر نوسط ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی اگر ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے عورت میں مکان میں اور سواری میں صحیح اور اس کی نخوصت کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا نافرمان ہو جانا ٹھیک ٹھیک ہے مکان کا مکان کی نغصت اور شر کیا ہے کہ وہ آدمی گھر والوں پر تنگ اس کا پڑ جانا صحیح یا اس کے پڑوس والوں کا اچھا نہ ہونا صحیح اور سواری کا یہ ہے کہ وہ اپنے کسی سوار کو بیٹھنے ہی نہ دے اس کے اوپر یا بیٹھے تو اس کو سکون دے سواری نہ کرائے بلکہ تکلیف دے اس کو اپنے اوپر سوار رکھے ٹھیک ہے تو یہ جو بھی انہوں نے پڑھا ہے یہ روایت موجود ہے لیکن اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر نغصت ہوتی تو ان میں ہوتی اگر ہوتی اگر تو ہوتی, ہوتی, ہوتی تو ہوتی تو, ہوتی تو, ہوتی ठीक تو ठीक مطلب یہ منحوس منہوس یوں نہیں کہ ہم ان کو منحوس قرار دے دیں یا ان کو ایسے قرار دے دیں اور اس نغصت کی وجہ بھی یہ ساتھ ساتھ شارہین نے پوری واضح طور پہ لکھی تو بات کیا ہوئی وہی ہوئی اصل کے عورت کا نافرمان ہونا تو یہ اس نافرمانی کے اندر ناوسط ضرور موجود ہے جی بہت دی شکریہ مفت صاحب آپ نے وقت عطا فرمایا ہمارے چینل کے ناظرین آج کے اگر سلسلے سے ہم کنکلوڈ کیا جائے اگر رزلٹ نکالا جائے تو کسی شخص چیز یا وقت یہ جگہ کو ہم منحوظ قرار نہیں دیا جا سکتا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ